يا ايها الذين امنوا اشكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فانزلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا ظاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وقتنوا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْبِيمًا صدق اللہ العظيم رب شحل صدی ویسر لی امری وحل اللقنتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا ادھمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اللہ ہم لما تحب و تردو آمین یا رب العالمین مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا درس حشتم سورہ احزاب کے دوسرے اور تیسرے رکو پر مشتمل ہے ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے جیسے کہ اس سے پہلے کا سبق درس ہفتم سورہ عال عمران کی ان ساٹھ آیات میں سے کہ جن میں بڑا مفصل تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غزبہ عہد کے حالات واقعات پر ان میں سے ہم نے اکتیس آیات کا مطالعہ کیا چھ نشستوں میں اسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ دو نشستوں میں ہم ان آیات کا مطالعہ مکمل کر لیں جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس حصے میں جو دروس شامل ہیں بالخصوص اب جن اسباق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دین کے جو فرائض ایک مسلمان پر آپ عائد ہوتے ہیں ان میں اقامت دین کی جد و جہد دین کی سعی بے تکون کل مت اللہ اللہ کے کلمے کی سربرندی کے لیے جو جد و جہد ہر مسلمان پر ہر بندہ مومن پر فرض ہے اس کے ذمن میں قدم قدم پر جو امتحانات آتے ہیں جن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے مختلف قسم کے ابتلاع اور مختلف قسم کے امتحانات ہیں یہ جن سے سابقہ پیش آتا ہے ان کے ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو تاریخ ہے بلکہ یوں کہیے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر الصحابہ رضوال اللہ تعالی علیہ مجمعین اس میں جو سنگھ میل ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر پیش نظر یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کا فلسہ اطلاع ہے یہ اطلاع کیوں پیش آتا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اصل میں اہل ایمان کی تربیت مخصوص ہے اہل ایمان کو خالص کر لینا مقصود ہے ان کے دلوں میں ان کے ایمان میں کہیں کوئی کوئی آلودگی نہ ہو کوئی امپیورٹی نہ ہو کہیں کسی قسم کا زوف نہ رہ جائے پھر یہ کہ مسلمانوں کی صفوں میں کہیں منافقین گڑبڑ نہ ہو بلکہ یہ کہ ان کی پوری جمعیت جو ہے دکھا رہا ہے کہ یہ ہیں اہل ایمان یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں اسی لیے ان ہمیں آج ان آیات کے مطالبے میں اب زیادہ وخصف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی قزبہ اعزاب کا جو تذکرہ ان ابتدائی چار آیات میں ہوا ہے بلکہ میں نے ایک اور آیت کا جو اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے اس کی بھی تلاوت کی ہے اس کا ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اس قزبے کا جو منظر تھا بلکہ اس سے بھی پہلے جو اس کا پس منظر ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے شادی باری تعالیٰ ہے یا یو الذین منس کرو نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا اس کی نعمت اس کا انعام اس کا احسان اس جات تم جنود ان جبکہ تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر جنود جند کی جمع ہے فارس اللہ علیہ مریحل تو ہم نے ان پر مسلط کر دی ان پر بھیج دی ایک بڑی تند و تیز ہوا ایک جھکڑ ایک آندھی و جنوبن لم اور ایسے لشکر بھی کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے وہ کان واہ بما کا منون اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا اس جاؤ کم من فوتی کو و یاد کرو جبکہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے تم پر تمہارے زیر علاقے کی جانب سے بھی اور تمہارے بالائی علاقے کی جانب سے بھی وہ اساغت ال اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی وہ بلغت الغلوب الحنا اور جبکہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے وہ تزنون بلّاہ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے ہونا لے اس وقت ایمان کے دعوے داروں کو آزما لیا گیا ان کی جانچ ہو گئی ان کو پرکھ لیا گیا وہ زلزلوز الزاد اور انہیں جھجوڑا گیا وہ جھجوڑ مارے گئے ہلا مارے گئے شدت کا ساتھ شدت کے ساتھ جھنجوڑنا وہ یقول المنافقون اور جبکہ کہہ رہے تھے منافق وہ ندی نفی کلو اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں ماں وادلہ رسول ہو اللہ, اللہ را نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے والا وعدہ اور اس کے بعد دوسرے رقو کی پہلی آیت بھی سائملٹینئس کنٹراسٹ کے لیے کہ جو صورتحال جس سے سابقہ ہوا اہل ایمان کو بھی منافقوں کو بھی اس پر رد عمل منافقین کا تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھائے گئے جبکہ اسی صورتحال پر اہل ایمان کا رد عمل یہ تھا ملا رال مومن صاحب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو کالو حاضل تو وہ پکار اٹھے تھے یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور یقیناً سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی وہ معذا دم ایمان احمد اسلیما اور نہیں اضافہ ہوا اس صورتحال سے مگر ان کے ایمان میں اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں ان پانچ آیات میں جو سمجھے کہ لبے لباب جو ہے اس پوری بحث کا وہ گیا ہے تاہم میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے سیرت متحرہ کے اس حصے کے کچھ مختلف جو پہلو ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم ذرا فضم احزاب کا پس منظر سمجھ لیں پہلی بات تو یہ کہ پچھلے درس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کو جو شدید اطلاع پیش آیا اور زخ پہنچی نقصان پہنچا زخم لگے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً اتنی ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں شدید مجروح ہوئے زخمی ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا آپ پر غشی تاری ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا محرال بحثیت مجموعی ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان میں بھی مختلف درجات رکھنے والے لوگ موجود تھے یقیناً ایسے بھی تھے کہ جن کے احساسات میں اور کیفیات باتیاں میں صرف سے کوئی فرق باقی نہیں ہوا چٹان کے مانیں کہ جس کو چاہے کیسے ہی تیز آندھیاں آئیں اور کیسے ہی جھکڑ چلے وہ متاثر نہیں ہوتی لیکن یہ کہ نہ ہر زن زنستوں نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں لگ کر پہلے ایمان کے بھی درجات تھے تو بحثیت مجموعی جو مسلمانوں کی نفری تھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مورال پسٹ ہوا بدل ہوئے یعنی وہ کیفیت ہو گئی کہ جس کی پیشگی تنبیہ کی گئی تھی رزم احد کے بعد کہ دیکھو مسلمانوں بدنظمی کا شکار نہ ہونا اپنے نظم کو ڈسپلن کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا اختلافات میں نہ پڑنا ورنہ فتف شلو و حکم ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے مزمحل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ دونوں نتیجے جو ہیں خود ڈھیلے پڑ جانا مزمحل ہو جانا مورال کا گر جانا ہمتوں کی پستی یہ بھی پیدا ہوئی وہ تذہبر حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا جو روب قائم ہوا بدر کے نتیجے میں اگر تم نے وہ معاملہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہارا وہ روف ختم ہو جائے گا زائل ہو جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ غزب عہد کے بعد یہ دونوں کیفیتیں شدت کے ساتھ پیدا ہوتی اور غزب عہد کے بعد کا ایک سال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مورال کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مسلمانوں میں اثر نو ایک عزم نو اور ایک حوصلہ اور امنگ پیدا کرنے کے لیے بڑی شدید محنت کرنی پڑی اس کے ذمن میں میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں پہلی بات تو وہ کہ جس پر ہم غزوہ عہود ہی کے ذمن میں گفتگو کر چکے ہیں غزوہ ہمراؤل اسد جو غزوہ عہود ہی کا تتمہ تھا کہ جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے تھے مشرقین جا چکے تھے اب مسلمان مدینے واپس آئے ہیں تو حضور کو خیال آیا کہ اس وقت یہ کفار کا لشکر چلا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دور جا کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان اتنے مسمحل ہو چکے تھے ہم نے کیوں نہ اس معاملے کو اس کی منطقی انتہا تک پہنچایا کیوں نہ ہم مدینے پر ہم لاور ہو گئے ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر آئے اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ تقریباً 36 میل مدینے سے نکل جانے کے بعد پھر جو پڑاؤ کیا ہے ابو سفیان نے اپنی فوج کو کے ساتھ اس کے بعد یہ سیکنڈ تھاٹ آیا تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سد باپ کیا حالانکہ مسلمان سخت مزمحل تھے کتنے ان میں مجروح تھے دل زخمی تھے حوصلے پس تھے لیکن یہ کہ حضور نے فیصلہ کیا کہ اب تعاقب کیا جائے گا مدینے سے آپ نکل کر آئے آٹھ میل کے فاصلے پر آ کر ہم راؤ میں آپ نے پڑاؤ کیا اس کی خبر جب وہاں پہنچی ہے تو اس سے یہ کہ واقعہ جو ایک مطلوبہ مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ اندازہ ہوا انہیں کفار کو کہ مسلمان ابھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر ہم واپس جا کر حملہ آور ہو تو کوئی نرم چارہ ہے لہذا یہ بھی در حقیقت اس کو بھی لسٹ کر لیجیے کہ یہ اس مورال کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور اس روگ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہ جو مسلمانوں کا کفار پر غزو بدر کے بعد قائم ہو گیا تھا یہ پہلی کوشش تھی اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ جو نتیجہ نکلا تو مشرق اور مغرب دونوں طرف کی دین میں رکھیے ذرا مدینہ منورہ جو ہے اس کے مشرق میں نجد کا علاقہ ہے اور جغرافیائی اعتبار سے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یا کہ بلند تر سطح مرتفع ہے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف ساحل کی طرف راستہ جا رہا ہے تو وہ یا کہ ڈھلوان راستہ ہے تدریجن جو ہے وہ لیول گر رہا ہے اور یہ مختلف قسم کے قبائل جو ہیں مشرق اور مغرب میں آباد تھے چنانچہ مغرب میں بنو اسد کے بارے میں یہ خبر آئی بلکہ مشرق میں نجد کے علاقے میں اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ مدینے پر حملہ آور ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیے بغیر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی کی سرکردگی میں اکثریہ جو ہے ایک لشکر بھیجا جس نے اچانک جا کر برو اسد پر حملہ کیا ہے اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہاں سے بہت سا مالک غنی مت لے کر آئے ہیں یہ محرم سنچار ہجری میں ہوا ادھر جو مغرب میں کبیلا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ گزیل کا ان کے بارے میں بھی یہی خبریں آئیں کہ جب انہوں نے سنا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو چلو اب ہم بھی حملہ کریں اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے بھی ہاتھ آئے گا تو اس کی خبر ملنے پر پھر حضور نے حضرت عبداللہ ابن نے کو بھیجا ایک لشکر کے ساتھ اور انہوں نے جا کر چھاپا مارا ان دونوں پوزیشن میں دیکھیے کہ پری ایمپٹ کیا ہے حضور نے انتظار نہیں کیا کہ کفار حملہ آور ہو تب ان کا, ان کا دفاع کیا جائے ان کے مقابلے میں بلکہ جیسے ہی خبریں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرما کر ان پر اچانک حملہ کیا ہے اور یہ اسی لیے تاکہ وہ جو مسلمانوں کا مورال جو ہے مسلمانوں کے حوصلے جو کچھ پشت ہو گئے ہیں دوبارہ وہ قائم ہو جائے اور جو روب مسلمانوں کا کچھ کمزور ہو گیا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے لیکن یہ کہ اگلے ہی مہینے میں یہ دونوں شریعے جو ہیں یہ محرم سنچار ہجری میں ہوئے ہیں اگلے ہی مہینے دو ایسے عظیم حادثات ہوئے ہیں کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سنما ہوا ہے اور یہ دونوں اصل میں دھوکے اور غداری اور وعدہ خلافی جو یوں سمجھیے کہ عرب کی روایات کے ان کی اپنی جو روایات تھی قومی روایات تھی ان کے بھی شدید مخالف یہ دو اقدام کیے کفار میں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف ساحلی علاقے میں ازل اور قارہ کے دو قبیلے آباد تھے یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ مبلک بھیج دیجیے وہ ہمارے لوگوں کو تھرا دین کی تعلیم دیں جیسے کبھی حضور نے مدینہ منورہ بھی بھیجا تھا حضرت بن عمیر کو اور پھر عبداللہ ابن امر مختون کو رضی اللہ تعالی نما تو حضور نے دس صحابہ بعض روایات میں آتا ہے چھ لیکن زیادہ صحیح روایت یہ کہ دس صحابہ کو بھیج دیا یہ لوگ انہیں لے کر گئے اور جو حضرات حاجیہ عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو یہ مقامات معلوم ہے رابغ اور جدے کے درمیان یہ ایک رجی کا مقام آتا ہے اس کے چشمے کے پاس پڑاؤ تھا وہاں انہوں نے دھوکے سے جو وہاں کا قبیلہ تھا حزیل خود پیچھے ہٹ گئے اور حزیل کو جو ہے وہ شہ دے دی انہوں نے حملہ کیا یہ دس کے دس حضرات جو ہیں انہوں نے کچھ مقابلہ کیا تو ان میں سے سات جو ہے وہیں پر شہید ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے باقی دو حضرات کو بلکہ آٹھ شہید ہو گئے دو کو انہوں نے قیدی بنایا انہیں میں حضرت خبیب بھی تھے جن کا وہ واقع آتا ہے کہ انہیں پھر ان دونوں قیدیوں کو حضرت خبیب اور حضرت زید کو نفی اللہ تعالی عل مشرقی نے مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا کہ تمہارے جو دل زخمی ہے تمہارے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے بدر میں یہ دو مسلمان ہیں ان پر اپنا وہ انتقام کی آگ جو ہے جس طرح چاہو اس کو ٹھنڈا کرو تو بڑی ایزائیں دے دے کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عل کو جو شہید کیا ہے انہیں کے ساتھ وہ مشہور باتیں آتا ہے کہ جب انہیں اس طریقے سے ایزا دی جا رہی تھی درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے نیزے کی انی چبھو رہا ہے کوئی کچھ اور کر رہا ہے تو اس موقع پر ابو سفیان بھی موجود انہیں سوال کیا اس وقت تو تم خبیت ضرور یہ چاہتے ہو کہ تم یہاں نہ ہوتے تمہاری جگہ محمد یہاں ٹنگے ہوتے باض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے وہ مومنانا جواب دیا خدا قسم یہ ایک جان نہیں سینکڑوں جانے میں قربان کر سکتا ہوں لیکن کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اتر میں کوئی کانٹا تک چکے یہ اصل میں جن لوگوں میں وہ ایمان حقیقی پیدا ہو جاتا ہے ان کے صبر و سبات اور استقامت کی ایک مثال ہے ایک طرف تو یہ خبر آئی دوسری طرف کس سے بھی بڑا واقعہ ہوا بیر مؤنا کا یہ جو نجد کے قبائل تھے اور یہ قبائل جو ہیں غدفان کے قبائل ان کی مختلف شاخیں تھیں قرآن مجید میں بعد میں سورہ توبہ میں جو آیت نازل ہوئی ہے آراب و, و کفرم و یہ آراب جو ہے خاص طور پہ نجد کے آراب یہ تو کفر میں بھی نہایت شدید ہے نفاق میں بھی نہایت شدید ہے ایمان لانے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تو نفاق جو ہے اشد و کفرم و ان دونوں بیماریاں جو ہیں ان کے اعتبار سے یہ باقی پورے عرب پر گویا کے بھاری تھے تو ان کا ایک سردار آیا اور وہی بات کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں اب سمجھنا چاہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے ہمیں کچھ معلمین دیجئے انہوں نے فرمایا بھی کہ مجھے اندیشہ ہے ان کی جان کا کہ کہیں کوئی گزن نہ پہنچے اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں میرا, میرا میری امان ہے میری ذمہ داری ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ عرب کی گویا کی روایات میں تھی کہ جب ذمہ داری لے لی تو پھر وہ ذمہ داری لینے والا اپنی جان دے دیتا تھا جس کی ذمہ داری لی ہو اس پر آس نہیں آنے دیتا لیکن ہوا یہی ہے کہ ستر صحابہ کی جماعت جن میں کچھ احاب صفہ میں سے تھے کچھ اور ایسے فقرائے صحابہ تھے کہ جو محنت مزدوری کرتے تھے کہیں لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر اور وہ اصاب صفہ کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے سامان کا اہتمام کر رہے ہیں پھر باری سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر رہنے والے لوگ بھی تھے کہ مثلا دو آدمیوں نے طے کر لیا ایک دن میں یہاں ٹھہروں گا تم جا کے محنت مزدوری کرنا اور اگلے دن پھر تم یہاں ٹھہر جانا میں جا کر محنت مزدوری کر دوں گا اس قسم کے لوگ یہ سمجھئے کہ جو کان تھی صحابہ کی ہیروں کی کان اس کے بہترین ہیرے یہ تھے ستر کے جو گئے ظاہر بات ہے تعلیم کے لیے بھیجے گئے معلمین کی حیثیت سے بھیجے گئے مبلغین کی حیثیت سے گئے گویا کہ جو بھی دار العلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی درسگاہ تھی یہ اس کے فارغ التحصیل تھے وہ حضرات کہ جن کو بھیجا گیا ہے کہ جا کے قرآن پڑھاؤ اور دین کی تعلیم دو لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا بغرے ماؤنا کہلاتا ہے ایک کنواں تھا ماؤنا کا اس کے پاس جا کر پھر وہی غداری ہوئی وہ شخص ہٹ گیا اور پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھیرا کیا ہے ان ستر میں سے بڑی تفصیلات ہیں لیکن بمشکل دو حضرات بچے ہیں ایک تو یوں سمجھئے کہ اتنے زخمی تھے کہ وہ لاشوں میں چھوڑ گئے تھے تو پھر اسی حالت میں انہیں اٹھا کر لایا گیا وہ پھر غزوہ احزاب تک زندہ رہے لیکن شدید مجروبی کی حالت میں اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے گرفتار کر لیا تھا لیکن کفار میں سے ایک شخص نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی کسی غلام کو آزاد کرنے کی تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے ان کے بال کاٹے نشانی کے طور پر کہ یہ غلام ہے اور پھر انہیں آزاد کر دیا تو گویا کہ اپنی نظر پوری کر لی وہ ہے صحابی جو پھر پہنچے مدینے اور خبر دیا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا رنج اور صدمہ اور غم کا کیا پہاڑ ہے جو محمد ال رسول اللہ وسلم کے طلب مبارک پر اس وقت جو ہے واقع ہوا ہوگا ستر صحابہ اور وہ کہ جو دین کی تعلیم اور تبلیغ اور تلتیم کے لیے نکلے تھے ان کا یہ معاملہ ہوا یہ دونوں واقع ایک ہی مہینے میں ہوئے ہیں سفر سنچار ہی بہرحال اس کے باوجود جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صورتحال پیش آ رہی تھی اس میں آپ کی قیادت اور آپ کی عزیمت ظاہر بات ہے کہ عظیمت کا کوہ گرا کوہ ہمالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں اسی میں تو پھر نکھرتی ہے شخصیت اور آپ کے جو قریب ترین تھے ان کی استقامت اسی کے ساتھ پھر واقعہ پیش آیا وزوئے بنو نذیر کا یہ ربیو سن الچار میں ہوا کہ یہ جو یہود کے تین قبیلے آباد تھے بنو کینکا بنو نذیر اور بنو قریضہ بنو کینکا نے کیونکہ ان تینوں سے حضور نے جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر تو ان سے واحدے کر رہی تھے جوائنٹ ڈیفنس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا مدینے کے حفاظت میں مدینے کے دفاع میں ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا لیکن سب سے پہلے بنو کینکاہ کی طرف سے طرز عمل جو ہے غلط ہوا جس کی سزا دی گئی وہ تو غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گیا تھا ان کو جلا وطن کیا گیا اب یہ بنو نظیر کا معاملہ ہوا کسی ایک خاص معاملے میں جو اس معاہدے کے روح سے ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی تھی ایک مشترک ذمہ داری تھی حضور بنی نظیر کے یہاں گئے بہت بڑا علاقہ ان کا تھا ان کی بڑی گڑیاں تھیں وہاں پر حویلیاں بنی ہوئی تھیں جیسے کہ ہمارے یہاں دیہات میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان سے قبل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ گاؤں جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے لیکن کوئی بنیا جو وہاں